السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ چھ سے حسین ٹوچن کتاب سعدات نامی سلسلہ درسا البیت فضائل نو عطی فنما جن کا حدیث کوشش بت تو بابرکاہ شعبینہ درس نمبر نواں درس ہو اور حدیث نمبر انشاءاللہ اللہ پچیس چھبیس اور ستائیس ہو اور عطی فنما جن تھن چُکے کوشش تو چھو نی نم سا عالبیتی محبت کو اور فون ڈستی خرشت کو مسون ادا اللہ بہت زیادہ جن نو ورننگ وسط تو بھر ادا اللہ قلم کا کوشش بھی اگر سن دی حدیث کے طریقہ محمد نعل محمد نستی رافتار پہ اگر کوئی کمزوری ہے جس کو نیمت تعلیمی روشنی نوں ادا اللہ آخرت نجات بھرے خون چیاں احسن میں غتی آخرت نجات بھری حضی عمل عبادت کا بے بحث بری نے داخل ہوا بھری اللہ عقائد اسلام پھر تو حضرت امیر کا برف حافظ حدیث نمبر دے سادین حدیث نمبر پچیسویں کسل کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علم شسفر رسول کسل بیت. من را ون اولاد دی. دی حدیث متفارد طور پر یا تجمہ بس اور دوبارہ دوسرے لینی وومن تجمہ بہن تفصیل کا تو قسل مین سوچلا من رہا ولاد مینا اولادی سوچ لائن اولاد کو نینا سوچ اٹھونا اور خو منجس مافلین اتھن بھی والا ولا مقم بہن یا اور کھو منج اتھن بھی والا فو عزت احترام ان خوب ملانا تھا احمد کسلم فقط جفانی تو خوشنگا محمد کا ظلم بس امن جفانی سوچنگا محمد کا ظلم بحث فاو منافقن المحمد اللہ حر تریم کان مرضی سے معافی یقیناً عام اور قومی اور سو سرکاری شعبہ ہوتے شوقہ معنی چوق و تاجر دو شوقہ سو وزیر تھی کونسلر کی چی، چیئرمین تھی چی، فلامچستان تھی فوجی افسر تھی تو وہ سرکاری شعبہ کا مالدار چین نہ چونگل سلمتمزین دو غذالت شوقوں میں آتی نظر ہیں لیکن غذالت جس وغیرہ ضرورت خدانۂ پیمبری نظر ہی شوقوں میں سوئین محبت میں سے سوئی عزت احترام میں سے ٹھیک ہے احترام, احترام گنجراتی اور ماحول تاج لہم لیکن دی احترام بود جس کے نتیجے میں آخرت بنتی ہے جلو حیال مدان آخرت جو خیال میں آخرت کو خطرین ہوت نتِ عمل عبادت خطرین ہوت دو نظائبِ خطرہ اور مدان الح الدی چشفہ خجوں شفاعت سے محروم میں خطرے اگر عمل دو موثال خاص طور پر حیالی دو خریفی حافظ کا خریفہ سوچے لگے اولاد کو نہ سوچے تو نہ جیسے محفلیں قلم یقم بے نظہ ہے اور خو سام کو خ عزت بھر احترامی فری ملانا پہ عمر کے سلم کھوجے گا محمد کا ظلم بسفن سو جگہ محمد کا ظلم بس لینا خو مناف تو جی ان یقیناً حدیث پہ واضح میں حضاف دین کہ اے سعید کون ہوتا ہے ذرے ملان سسمت بس ملانا یقیناً خوجی میں حضاف ہوئی کامل میں اضافین تا اگر شکل و شکل معذوری ہوتے مشکل <سؤال> سے توجہ موا خل ملان خلادی سوت فن سچی کہ صحیح کون ہوتا ہے چھوڑ دو ان کو حضرہ عظم اللہ ہاں جی جل سے چی تھاف سم نینا یقیناً جو ہے تو ہن بسمن اور خو توہین تھا پیامر کا سلم سنگی تو ہند اور ظلم اور یقیناً پیامبری کا پیامبر توہین ہند پیامبر ضرا سبھی تو ہن آخرات کو خطرے میں ڈالتے ہیں انتہائی جوہ قرآن خدا پیمر خلا پہ لینے وزیر قرآن پہ عمر اسکت پہ تم لاتا شرون اے نمکن خطۂ عمل پہ بالکل ضائع آت پہ کتبے سے عمل کا باطل وات پوزان خبر خواہ پاس پہ عمبر خدا سے اتنا کہ سامنے اس سے بھی برداشت نہیں کیا خبر آپ کے سامنے کڑھا پھاپ سے احترام کے ذریعے بالکل آرام سے پڑھو ان آواز سے نہیں بولو جو میں نے خدا موجود سے پیامبر فاپت چاہتے ہیں خدا عزت حرمد یا اور پیامبری عالم محمد چاہتے احترام بھیجنا تو پیامبری تعظیم شیز بینس بولوں خری خاندان حیثیت کا خورے اللہ تن میشن دکھا تو پیامبر محبت خیاپ المحبت محبت بن خون محمد کو پیامبری محبت ذیل اور غذا یقین غتی الرسفہ پیامبر فیاق غتی کا بیت چیس و مولا پو پنچا ن پاغتی کے راجود عالمِ الود راجود ہوا نخدا راجود پر یہ چیزیں غتی نجاتی زر انسانوں اور حدیث